بسم اللہ الرحمن الرحیم تین جون دو ہزار بیس ضابطوں کے اندر سبق نمبر نو ہے ما تعجبیہ بھی ہمیشہ مبتدا واقعہ ہوتا ہے پہلے تعجبہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ما اف ہو کا وزن جو آ رہا ہوتا ہے اس کے شروع میں ما جو آ رہا ہوتا ہے تو ما تعجبیہ بھی ہمیشہ مبتدا واقعہ ہوتا ہے یہ مبتدا بنتا ہے جیسے کہ مثال ما آ زماں شاہ ن ہوں تو یہ جو ہے یہ مبتدا واقعہ ہوگا ماں تعجبیہ بھی ترکیب کے اندر مبتدہ واقعہ ہوتا ہے اسی طرح اگلا ضابطہ ہے کہ ماں استحفامیہ بھی مبتدہ واقعہ ہوتا ہے ماں استحفام کے لیے بھی آتا ہے نا سوال پوچھنے کے لیے بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی کیا واقعہ ہوگا ترکیب میں مبتدا واقعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ترکیب میں مبتدہ واقعہ ہوگا جیسے کہ قرآن مجید میں جو ہے ویسے بھی ہم پوچھیں ماں اسمکھ آپ کا مسمخ آپ کا نام کیا ہے تو یہ ہے جو ماں استفامیہ ہوگا و ماں ادرا کا یوم الدین وماں ادرا کماں یوم الدین تو ما ادرا یہ ماں استفام کے لیے آیا ہے یہ جو ہے یہ کیا واقعہ ہوگا ترکیب میں یہ بھی مبتدہ واقعہ ہوگا تو ما تعجبیہ بھی مبتدہ واقعہ ہوتا ہے اور ما استخامیہ جو ہوتا ہے یہ بھی ترکیب کے اندر مبتدا بنتا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام ضابطوں کو سمجھنے کی توفیق نصف رمائیں واہرد الحمد الحمدللہ رب العلم